کیا انہیں خبرناؤ کہ اللہ ہی اپنی بندوہے کی توبہ قبول کرتا اور صدقی خود اپن دست قدرت میں لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے